اللہ کے ولی سیدی و مرشدی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامد براکات ہمرالیہ اپنے اذان کی براکات اور اس کے متعلقات کے بارے میں بہترین رسالے فیضان اذان میں تفسیر در منصور جلد آٹ صفحہ چھ سو اٹھانوے کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں سرکار مدینہ سلطان باقارینہ قرار قلب و سینا فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم پر درود شریف پڑھا نیز اپنے رب ازل وجل سے مغفرت طلب کی اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحبی ہی وبرکہ وسلم دعوت سلامی کی اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی 413 سو تیرہ صفحات پر مشتمل مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ تین سو چہتر حضرت امام ابو الفرج عبدالرحمان بن علی جوزی علی رحمتہ اللہ الغنی نقل فرماتے ہیں امیر اللہ سنت کے رسالہ حسین دولا شرح صدور میں بھی یہ ایمان افروز حکایت موجود ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں تین شامی یعنی ملک شام کے رہنے والے گھڑ سوار بہادر نوجوان بھائی اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے یہ تینوں بھائی لشکر سے الگ چلتے پڑاؤ ڈالتے جب تک کفار کا لشکر ان پر حملہ نہ کرتا پہل نہ کرتے لڑائی میں حصہ نہ لیتے ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا کئی مسلمانوں کو شہید اور متعدد مسلمانوں کو قیدی بنایا گیا یہ تینوں بھائی آپس میں کہنے لگے مسلمانوں پر ایک بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے ہم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑے یہ تینوں آگے آئے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ ہمیں رومیوں سے مقابلہ کرنے دو اگر اللہ ازمجل نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے پھر یہ تینوں بہادر بھائی رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا رومی بادشاہ ان تینوں بھائیوں کی بہادری کے مناظر دیکھ رہا تھا اپنے ایک جرنل سے کہنے لگا جو ان تینوں میں سے کسی کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنا مقرب اور سپا سلار بنا دوں گا رومی لشکر نے اعلان سنا تو اپنی جانیں لگا دی آخر کار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے رومی وادشاہ بولا ان تینوں سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں اور کوئی ان سے بڑھ کر مالے غنیمت نہیں رومی بادشاہ نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ لے آیا اور انہیں عیسائی ہونے کا کہا اور بولا اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا ان تینوں بھائیوں نے جو ملک شام سے تعلق رکھتے تھے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اس رومی بادشاہ کی پیشکش ٹھکرا دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا بار گار اس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استغاثہ پیش کیا فریاد کی رومی بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں درباریوں نے کہا یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں بادشاہ نے ان تینوں بھائیوں سے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تین دیگوں میں خوب تیل پر کڑا کر تینوں کو ایک ایک کر کے دیگ میں پیکوا دوں گا پھر بادشاہ نے تیل کی تین دیگیں رکھ کر ان دیگوں کے نیچے تین دن تک آگ جلانے کا حکم دیا ہر روز ان تینوں بھائیوں کو ان دیو کے پاس لایا جاتا بادشاہ اپنی پیشکش رکھتا کہ عیسائی ہو جاؤ میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تم سے کر دوں گا آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا کہ تینوں بھائی ہر بار ایمان پر ساد قدم رہے اور بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکراتے رہے تین دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو پکارا اپنا مطالبہ دہرایا اس مرد مجاہد نے انکار کیا بادشاہ نے دھمکی دی میں تجھے دیگ میں پھنکوا دوں گا اس نے پھر بھی انکار کیا آخر بادشاہ نے تیش میں آ کر ان تینوں میں سے بڑے کو دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جیسے ہی اس نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا آنند فانن اس کا سب گوشت پوست جل گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر ظاہر ہو گئی بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا اسے بھی کھولتے تیل میں ڈلوا دیا جب بادشاہ نے اس قدر کڑے وقت میں بھی اسلام پر ان کی استقامت دیکھی ان ہوش ہوشروبا مسائب میں انہیں صبر کرتے دیکھا تو نادم ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ بہادر کسی کو نہ دیکھا یہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا پھر بادشاہ نے چھوٹے بھائی کو بلوایا مختلف خیلے بہانوں سے اسے ورلایا لیکن وہ نوجوان وہ شامی نوجوان بادشاہ کی چال بازی میں نہ آیا ایک درباری بولا اے بادشاہ اگر میں اسے پھسلا دوں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا بادشاہ نے کہا میں تجھے فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا درباری بولا مجھے منظور ہے بادشاہ نے پوچھا کیسے پھسلاؤ گے درباری نے جواباً کہا اے بادشاہ تم جانتے ہو اہلیہ عرب عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ بات سارے می جانتے ہیں میری فلانی بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے پورے روم میں اس جیسی حسینہ کوئی اور نہیں تو اس نوجوان کو میرے حوالے کر دو میں اسے اور اپنی اس بیٹی کو تنہائی میں یجا کر دوں گا اور وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی بادشاہ نے اس درباری کو چالیس دن کی مدت دی اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا وہ درباری اس شامی نوجوان کو لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا سارا ماجرا کہہ سنایا لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضا مندی کا اظہار کیا وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا رات بھر موافل میں میں مشغول رہتا یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی یعنی چالیس دن پورے ہونے لگے تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال پوچھا اس درباری نے آ کر بیٹی سے پوچھا اس کی بیٹی نے کہا میں اس سے ور میں ناکام رہی ہوں یہ میرے پاس مائل ہی نہیں ہوتا شاید وجہ یہ کہ دونوں بھائی اسی شہر میں مارے گئے ان کی یاد اس سے ستاتی ہوگی لہذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا لوں ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دو دربار نے سارا ماجرا بادشاہ کو پیش کیا بادشاہ نے محلت میں اضافہ کر دیا اور ان دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا مگر نوجوان کا وہاں بھی وہی معمول رہا دن کو روزہ رات بھر یہاں تک کہ جب محلت ختم ہونے میں تین دن باقی رہ گئے تو وہ ایسا لڑکی نوجوان سے ارض گزار ہوئی میں تمہارے دن میں داخل ہونا چاہتی ہوں اور وہ مسلمان ہو گئی پھر ان دونوں نے فرار ہونے کی ترکیب بنائی لڑکی استبل سے دو گھوڑے لائی اس پر سوار ہو کر یہ دونوں اسلامی سلطنت سے روانہ ہوئے ایک رات یہ دونوں جبکہ اسلامی سلطنت کی طرف بڑھ رہے تھے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی وہ لڑکی سمجھی کہ عیسائی سپاہی اس کا تاقو کر رہے ہیں اور قریب آ رہے ہیں اس لڑکی نے نوجوان سے کہا آپ اس رب ازم اجل سے جس پر میں ایمان لا چکی دعا کیجیے وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے اس شامی نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو حرام رہ گیا کہ اس کے وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تھے سبحان اللہ اس شامی نوجوان نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں کو سلام کیا ان سے ان کے حال دریافت کیے اور ان دونوں نے جو جواب دیا سنی اور ایمان تازہ کیجیے دونوں کہنے لگے ہم ایک ہی غوطے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے اور اللہ عز و جل نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا ان تینوں بہادر شامی بھائیوں کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا اور ان کی شان میں قصیدے کہے گئے جس کا ایک شعر یہ بھی ہے ان قریب اللہ تعالیٰ سچوں کو سچ کی برکت سے زندگی اور موت میں نجات عطا فرمائے گا اللہ عجل کی ان پر رحمت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کرامت اولیاء میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آج کے سلسلے کا موضوع ہے اولیاء بعد وفات بھی زندہ رہتے آپ آب نے ابھی جو حکایت سنی کہ تینوں شامی بھائیوں نے ایمان پر استقامت کا کیسا زبردست مظاہرہ کیا دلوں میں کیسا ایمان پختہ تھا کہ بادشاہت تخت و تاج ہر طرح کی راحت دنیا کے منہ پر انہیں ٹھوکر مار دی اللہ اکبر اور تیسرے بہادر بھائی نے بھی کیا شان پائی کہ روم کی حسینہ کی طرف دیکھا نہیں دن رات رب زمجل کی عبادت میں مشغول رہا جو حسینہ بنیت شکار آئی تھی خود اسیر بن کر رہ گئی اور اس نوجوان کی عبادت سے پارسائی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ شرف اسلام سے مشرف ہو گئی بیٹھے اسلام بھائیوں اس جگمگاتی اور ایمان مضبوط کرتی شکایت سے یہ بھی معلوم ہوا مشکل وقت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد چاہنا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکارنا اہل حق کا قدیم طریقہ رہا ہے سل حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد متھومیٹ اسلائم بھائیوں اس ایمان افروز حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ والے بعد انتقال اللہ عز و جل کی عطا سے زندہ رہتے ہیں جبھی ہی تو اس بہادر شامی ولی اللہ کی دونوں بڑے بھائیوں جو کہ درجہ ولایت پر متمکن تھے انہوں نے بعد شہادت گھوڑوں پر سوار ہو کر ملاقات کی اللہ حضرت علی رحمت الربر عزت نے فتح و اضویہ جن انتیس سفح پانچ سو پچپن پر لکھا وہ دونوں بھائی چھ مہینوں کے بعد فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بزن چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے مزید لکھا کہ تینوں شہداء تابعی یا تبا تابعین سے تھے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حجت الاسلام حضرت السمہ امام محمد غزالی علی رحمت اللہ علی کی بڑی شعرا افاق کتاب ہے احلوم اس کتاب کو پڑھنے کی امیر سنت رغیب دلاتے رہتے ہیں اس کتاب سے ایک حکایت امیر علیہ سنت نے فیضان سمت میں نقل فرمائیے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے آپ نے لکھا کہ مکہ مکرمہ کے ایک شافعی مجاور کا کہنا ہے مصر میں غریب شخص کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اس نے ایک سماجی کارکن سے رابطہ کیا وہ نو مولود کے والد کو لے کر کئی لوگوں سے ملا کسی نے مالی مدد نہیں کی آخری کار ایک مزار پر حاضری دی سماجی کارکن نے اس طرح فریاد کی یا سیدی اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ اپنی ظاہری زندگی میں بہت کچھ دیا کرتے تھے آج کئی لوگوں سے نو مولود کے لیے مانگا کس نے کچھ نہیں دیا یہ کہنے کے بعد اس سماجی کارکن نے ذاتی طور پر آدھا دینار سونے کا آدھا سکا وہ نئے پیدا ہونے والے کے والد کو ادار پیش کیا اور کہا جب کبھی آپ کے پاس پیسوں کی ترکیب بن جائے مجھے لوٹا دیجیے گا دونوں نے اپنا اپنا راستہ لیا سماجی کارکن سویا تو رات کو صاحب مزار کا دیدار ہوا فرمایا آپ نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا تھا مگر اس وقت جواب دینے کی اجازت نہ تھی میرے گھر والوں سے جا کر کہیے کہ وہ انگیٹھی کے نیچے کی جگہ کھودے ایک مشکیزہ نکلے گا اس مشکیزے میں پانچ سو دنار ہوں گے یہ ساری رقم نو مولود کے والد کو پیش کر دیجیے چنانچہ وہ سماجی کارکن صاحب مزار کے گھر والوں کے پاس پہنچا سارا ماجرا سنایا ان لوگوں نے نشاندہی کی مطابق جگہ کھو دی پانچ سو دنار نکالے اور حاضر کر دی سماجی کارکن نے کہا یہ سب دینار آپ کے میرے خواب کا کیا اعتبار گھر والوں نے کہا جب ہمارے بزرگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سخاوت کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے چنانچہ ان لوگوں نے ب اسرار وہ دینار اس سماجی کارکن کو دیے اس سماجی کارکن نے جا کر نو مولود کے والد کو پیش کر دی اور سارا واقعہ سنایا اس غریب شخص نے آدھے دینار سے قرضہ اتارا اور آدھا دینار اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا مجھے یہی کافی ہے باقی سب اسی سماجی کارکن کو دیتے ہوئے کہا بقیہ تمام دینار غریبوں میں ناداروں میں تقسیم فرما دیجیے اس حکایت کو روایت کرنے والے کا بیان ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب میں کون زیادہ سخی لاہ اکبر اللہ زوجل کی ان پر احمد ہو ان کے صدقے ہماری بے حسا مغفرت ہو آمین خالی, خالی, خالی, خالی مانگو تو ذرا کر خود جھولی خود کہتے, کہتے ہیں ہی ہی ہی اللہ ہو کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا اولیا کرام رحم مزارات میں رہتے ہوئے بھی مہمانوں کی خاطر مدارات فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے لوگوں کا بزرگوں کے بارے میں کس قدر اچھا کیا تھا ضرورت کے وقت اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے وہ اللہ والوں کے مزارات پر حاضر ہوا کرتے تھے ان کا یہ سہن بنا ہوا تھا کہ اللہ والے بات الز وجل مدد کرتے یہ بھی معلوم ہوا اولیاء اللہ رشمحم اللہ رب کائنات از وجل کی عنایات سے مزارات میں حیات ہوتے آنے والوں کی باتیں سنتے ہدایت فرماتے استعانت کرتے اپنے گھروں کے معاملات کی بھی خبر رکھتے ہیں جبھی ہی تو صاحب مزار بزرگ نے خواب میں جا کر اس سماجی کارکن کی رہنمائی فرمائی کہ اس نومولود کے غریب بات کی دستگیری اور انداد کی اللہ اکبر حضرت علامہ ابن عابدین شامی علی رحمت اللہ کبی رد المحتار جلد اول چھ 604 پر فرماتے ہیں اولیا اللہ, اللہ تعالی رب کائنات کے بارگاہ میں مختلف دراجات رکھتے ہیں اور زائرین کو اپنے معارف و اثرار کے لحاظ سے نف آ پہنچاتے ہیں ہم کو محمد نیا توجہ کے ساتھ سنتے جائیے آج کے کرامت اولیاء کے سلسلے کا موضوع ہے اولیاء بعد باد وفاد بھی زندہ رہتے ہیں چنانچہ چنانچ الاسرار میں ہے حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن ہیتی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی وش حسینی قدیس الربانی اور شیخ بکا بن برطو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے روز اقدس کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے سینے سے لگا لیا انہیں خلقت پہنا کر ارشاد فرمایا اے شیخ عبد القادر بے شک میں تمہارے علم شریعت علم حقیقت علم حال اور فعل حال میں محتاج ہوں سوال اللہ مزید سنیے امام اجل سیدی ابو الحسن علی بن یوسف نور الملتی لخمی قدس شتنوفی العزیز باج الاسرار میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن حتی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں میں شیخ عبد القادر علی رحمۃ اللّہ القادرین ہمارے گو سے پاک کہ ہمرا معروف کرخی علی رحمۃ اللہ جلی کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا غس پاک نے کہا السلام علی کا یا شیخ معروف تم ہم سے دو درجے اوپر مر چکے ہو حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ہیتی علی رحمۃ اللہ علی غنی فرماتے ہیں میں دوبارہ ایک بار پھر غس پاک رضی اللہ تعالی ہمراہ شیخ معروف کرخی خی اللہ علیہ کے مزار پرانوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو غوث پاک نے کہا السلام علیکم یا شیخ معروف ہم تم سے دو درجے اوپر مر چکے ہیں حضرت شیخ معروف کرخی علی رحمت اللہ الجلی نے مزار پر انوار سے جواب دیا وعلیکم السلام اے اپنے زمانے کے سردار راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اعلی حضرت رضی اللہ تعالی ہو بارگاہ غوثیت میں بسد عقیدت ارض کرتے ہیں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مذرے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا اور محبوب ہے ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مردی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ تبارک وا تعالیٰ نے ہمارے غوثے پاک کو ولیوں کو سردار بنایا یہ بھی معلوم ہوا بات رب قادر و قدیر جل جلال اولیاء کرام رحمان السلام قبروں میں زندہ ہیں اللہ عز و جل کی عطا سے آنے والوں کی گفتگو سنتے خود بھی گفتگو کرتے آنے والوں کو پہچانتے اور بسا اوقات بیز ملا ازل اللہ, اللہ تعالی کی اجازت سے بنفس سے نفیس ظاہری طور پر قبر انور سے باہر بھی تشریف لے آتے ہیں صلو صل تعالی علی الحبیب اللہ محمد فتح شریف میں تیسری جلد میں سعید اعلی حضرت لکھتے ہیں رسالہ کشیریا کے حوالے سے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا ابو سعید خراز علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں میں مکہ معظمہ میں تھا باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑا پایا جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو وہ جوان مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا اے ابو سعید رحمت اللہ کیا تم نہیں جانتے اللہ کے پیارے یعنی اولیاء اللہ اگر اگرچہ مر جائیں وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بدلائے جاتے ہیں اللہ اکبر کون ہے مر برد گئے, برد مر برد گئے, برد برد برد گئے؟ وہ قائد قائد سے قائد چھوٹے, چھوٹے اپنے گھر گئے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبی وبارک وسلم شرح صدور برحی حالمۃ القبر جس کو عام طور پر شرح صدور کہتے ہیں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے وہ فصیر و محدث ابو الفضل الحافظ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمان ابن کمال ابو بکر جلال الدین حضر سیوتی شافعی علیہ رحمۃ اللہ کافی کی آپ کی شان یہ ہے آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ نے پچہتر بار مدینے کے تائیدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت سیدی ابو علی علی رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا اس کا کفن چہرے کی طرف سے کھولا اس کا سر خاک پر رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غربت و بے کسی پر رحم فرمائے حضرت سیدی ابو علی فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی مرنے والے کا سر مٹی پر رکھا تو اس فقیر نے آ کے کھول دی اور کہا اے ابو علی کیا تم مجھے اس کے سامنے فلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے حضرت سیدی ابو علی علی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی ہے میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے اس فقیر نے پکار کر کہا میں زندہ ہوں خدا کا ہر پیارا یعنی ہر ولی اللہ زندہ ہے اے ابو علی بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے روز قیامت ملے گی میں اس سے تیری مدد کروں گا کون کہتا ہے ولی مر گئے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں میرا جوان مرید فوت ہو گیا مجھے سخت صدمہ ہوا اسے غسل دینے بیٹھا جلدی میں گھبراہٹ میں بائیں جانب سے غسل کی ابتدا کی اس جوان مرید نے بائیں کروٹ کو ہٹا کر اپنی دائیں سیدھی کروٹ میری طرف پیش کی حضرت سیدنا ابراہیم بن شابان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا جانے پیدر تو سچائی مجھ ہوئی سوال اللہ کون کہتا ہے ولی مر گئے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے علی الحبیب سل اللہ تعالی فتح جلد نو سفر چار سو چونتیس دا حوالہ شرح سدور ایک اور ولی اللہ کی کرامت سنی حضرت ابو یعقوب سوسی نہر جوڑی علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک مرید کو نہلانے نحل... کے لیے غسل دینے کے لیے تختہ غسل پر لٹایا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا حضرت ابو یعقوب فرماتے ہیں میں نے کہا جانے پدھر میں جانتا ہوں تو مردہ نہیں یہ تو صرف مکان بدلنا ہے میرا ہاتھ چھوڑ دیں کون کہتا ہے ولی مر گئے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہی حضرت ابو یعقوب فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا یا پیرو مرشید میں کل زہر کے وقت مر جاؤں گا یا مرشیدی ایک اشرفی لیں آدھے میں میرا دفن اور آدھے میں میرا کفن کریں جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا تو اس مرید نے آ کر کھانا کعبہ کا طواف کیا کعبے سے ہٹ کر لیٹا روح کفت سے ان سری سے پرواز کر گئے حضرت ابو یعقوب سوسی نہر جوری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں میں نے اپنے مرید کو قبر میں اتارا تو اچانک اس نے آنکھیں کھول دی فرماتے ہیں میں نے کہا کیا کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے تو وہ کہنے لگا کلو محبل میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دوست یعنی ولی زندہ ہے کون کہتا ہے ولی مر گئے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے دیکھیے حضرت ابو یعقوب سوسی نہر جوڑی علیہ رحمۃ اللہ علی باریک کے مرید نے قبل اس وقت اپنی موت کی خبر دی اللہ والوں کو اللہ نے غیب سے مطلع کیا ہے رسولوں کی وساتت سے وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں اپنے موت کی پہلے سے خبر دیتے ہیں اور سبحان اللہ اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ مرنے کے بعد آنکھیں کھول دیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں سبحان اللہ امام ابو بکر احمد بن حسین بحقی علیہ رسمت اللہ القوی دلائل النبوہ نبوا میں لکھتے حضرت سیدنا ابن مینا تابعی علیہ رسمۃ اللہ الغنی فرماتے میں قبرستان گیا دو رقط پڑھ کر لیٹ گیا خدا کی قسم میں خوب جاگ رہا تھا اچانک میں نے سنا کوئی شخص قبر میں سے کہتا ہے تو نے مجھے ازیت دی پھر کہنے لگا تم عمل کرتے ہو ہم نہیں کرتے خدا کی قسم اگر تیری طرح دو رکعتیں میں بھی پڑھ سکتا تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہوتا بھائیو ندی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا پہلے آپ نے وہ تین بہادر شامی نوجوانوں کا واقعہ سنا کہ بعد انتقال دو جو شادت سے سرفراز ہوئے چھ ماہ کے بعد فرشتوں کے جھرمٹ میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی کے نکاح میں شامل ہوئے اور سبحان اللہ صاحب مزار نے نو مولود کے غریب بات کی دستگیری کی مالی مدد کی اور یہ بھی بتایا کہ انگیٹھی کے نیچے دینار رکھے ہوئے اللہ والوں کی شان دیکھی امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لاتے ہوس پاک کو سینے سے لگاتے خلط پہناتے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہوس پاک کے سلام کا جواب دیتے اور انہیں زمانے کا سردار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں حضرت ابو سعید خراز علی رحمت اللہ وہ مرنے والے سے بات کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ والے زندہ ہے حضرت سعید میں ابراہیم شیبان علی رحمت الرحمان اپنے مرید کو بائیں جانب سے اجلت میں غسول شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی دائیں کرمٹ پیش کرتا ہے کسی کا مرید سوان اللہ تختہ غفل پر پیر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مٹھا پکڑ لیتا ہے مردے گفتگو کرتے ہیں اللہ اکبر تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی ان حکایات سے معلوم ہوا کہ اللہ والے اللہ کے نیک بندے مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں چنانچہ حضرت سعید میں علامہ ملا علی خاری علی رحمۃ اللہ الباری شرح نشکات میں لکھتے ہیں اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں حیات و ممات زندگی اور موت میں اصلاً یعنی بالکل فرق نہیں اس لیے کہا گیا کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں شیخ الہند حضرت سئیمہ عبد محدث محدود علیہ رحمۃ اللہ کبھی شرح نشکات میں فرماتے ہیں اللہ کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں انہیں رسم لیا جاتا ہے وہ خوشحال ہیں لوگوں کو شور نہیں حضرت سیمہ علامہ عبد الغنی نبلسی علیہ رحمت اللہ کبی نے فرمایا اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں جو اس کے خلاف ظام کرے وہ جاہل حق درم ہے اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اولیاء کی حیات و وفات میں کچھ فرق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معائضے محدود نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزاد سے ہیں وہ سب کرامتیں جو اولیاء زندہ مردہ سے جاری کی اور قیامت تک ان سے جاری فرمائے گا امام شیخ الاسلام شہاب رملی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے موجی و کرامات انبیاء کے موزے اور اولیا کی کرامتیں ان کے انتقال سے منقطع نہیں ہوتی امام فخین بازی علی رحمت اللہ الباری تفصیری کبیر میں فرماتے ہیں اولیاء لا ولیکن دارن لا دارن اللہ لا من یم تون بے شک اللہ عزوجل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سعید علی حضرت علی رحمۃ رب العزت نے بڑی ایمان فوز بات لکھی فتح رضوی شریف میں حیات شہدا قرآن عظیم سے ثابت پارا دو سورہ بقرہ آئے ایک میں ہے نا ولاقل سبی لمبات بلا کل عروم ترجمہ ایک کمزل ایمان اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں تو حیات شہدا شہیدوں کی زندگی قرآن پاک سے ثابت ہے اور شہدا سے علماء افضل ہیں حدیث میں ہے روز قیامت شہدا کا خون اور علماء کی دوات کی سیاہی تولے جائیں گے علماء کی دوات کی سیاہی شہدا کے خون پر غالب آئے گی علما سے اولیاء افضل ہیں تو جب علاضب لکھتے ہیں شہدا زندہ ہیں اور فرمایا انہیں مردہ نہ کہو تو اولیاء کے بدرجہ ان سے افضل ہیں ضرور ان سے بہتر ہے ابدی ہیں سبحان اللہ شہید زندہ تو علما ان سے افضل اور علماء سے اولیاء افضل اور شہداء کے لیے کہا کے مردہ نہ کہو تو اولیا تو ان سے بھی افضل ہیں ہے اولا تقولی میںلوفی سبیل اموات بل اہ یا اون والا کل اس آئی کی تفسیر میں مفسر شہیر صد الافاظل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الحادی تفصیر خزاں عرفان میں لکھتے ہیں موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں انہیں راحتیں دی جاتی ہیں ان کے عمل جاری رہتے ہیں اجر و فواب بڑھتا رہتا ہے حدیث شریف میں ہے شادا کی روحیں سبز پرندوں کے قالب یعنی جسموں میں جنت کی سیر کرتی ہیں وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی سہان اللہ برل ہم نے آج کے سلسلے میں سنا کہ اولیاء کرام مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور ان کی کرامتوں کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا آپ کو تفصیلی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوتی علی رحمۃ اللہ کاسی کی کتاب شرخ الصدور کا مطالعہ کیجیے اعلیٰ حضرت نے جو فتح رضوی شریف میں رسالہ لکھا ہے حیات المواتی فی بیانی سماع اس کا مطالعہ کیجیے انشاءاللہ تفصیلی معلومات آپ کو اس کے حاصل ہو جائے گی آئیے بیان کے آخر میں سلسلے کے آخر میں میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی بہار عرض کرتا ہوں بل بہار چندرپور مہاراشٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی نے داوسلامی کے مدنی محل میں شمولیت کا واقعہ بیان کیا سات سال کی عمر میں پتھر لگنے کی وجہ سے بہ آنکھ زخمی ہو گئی تھی علاج کروایا آرام ملا لیکن آنکھ کی روشنی کم ہو گئی درس عبرت حاصل کرنے کے بجائے مزید غفلت کا شکار ہو کر میں ناچ گانوں کی محفلوں کا رسیہ ہو گیا ناچ قلب کی چکا چوند روشنی کے سبب میری اسی آنکھ میں سخت درد شروع ہو گیا تشخیص کروانے پر پتا چلا دماغ میں رسولی یعنی برین ٹیومر ہے بڑے بڑے اسپتالوں میں علاج کروایا فائدہ ہونا تو کجا برض بڑھتا گیا جونجو دوا کی کہ مزداق گردن بھی ٹیڑھی ہو گئی کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا گھر والے بےحد پریشان انہی دنوں دعوت اسلامی والے آشکان رسول کا کافی ہمارے گاؤں میں تشریف لایا انہوں نے نیکی کی دعوت دی اور گھر کے تمام افراد کو بیان میں شرکت کی دعوت دی ہم نے پریشانی کا اظہار کر کے معذرت کر لی محلے کی مسجد میں سے وہ بلک کے بیان کی آواز گھر میں بھی آ رہی تھی اس بیان کو سن کر گھر والے بہن متاثر ہوئے اور درگ میں ہونے والے سنتوں بڑی اجتیما میں چلنے کو تیار ہو گئے اس اجتماع میں سنتوں بھرے بیان کے بعد رقط انگیز دعا ہوئی جب اجتماع سے واپسی میں نے سیٹی اسکین کروایا تو دیکھ کر ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ پچھلی سب رپورٹس میں دماغ کی رسولی یعنی برین ٹیومر موجود تھی لیکن اب کے بار سی اسکین میں رسولی غائب تھی اس حیرت انگیز واقعے سے متاثر ہو کر گھر والوں نے سر پر امام شریف کا تاج سجا دیا بیماری گناہ کمر جائے گی اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی ماحول کی برکت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالیٰ علیہ